أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم بِهِ ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ صدق اللہ العظیم آج کا سبق انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر گیارہ سے شروع ہوتا ہے اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اسباق کو اچھی طرح سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اِذْ يُغَشِّكُمُ النُعَاسَى نواز کہتے ہیں اونگ کو نیند آتی ہے نا انسان کو کبھی ادھر جھول رہا ہوتا ہے آدمی کبھی ادھر جھول رہا ہوتا ہے اس کو نواز کہتے ہیں عربی میں اردو میں اسے اونگ کہتے ہیں فلان اونگ رہا ہے ادی کو منواس امن تمن ہو یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالی نے تم پر اونگ تاریخ کر دی کس لیے امنتم منہو تاکہ مسلمانوں کو آرام ملے تھکے ہوئے تھے وہ لوگ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَآَا اور اتارا تم پر آسمان سے پانی لِيُطَحِرَكُمْ بِهِ تاکہ پانی کے ذریعے تم لوگوں کو پاک کر دے کوئی بغیر وضو کے یا ضرورت ہو تو بغیر غسل کے نہ رہے وی دان کم رجز شیطان اور تاکہ دور کر دے تم لوگوں سے شیطان کی نجاست کو شیطان کی طرف سے جو غلط غلط خیالات آتے ہیں نا ان کو دور کرنے کے لیے ولی روبوم اور تاکہ مضبوط کر دے اللہ تعالی تمہارے دلوں کو وہ یہ سب بھی اقدام اور تاکہ جما دے اللہ تعالی تمہارے قدموں کو اللہ جل جلالہ نے دو نعمتوں کا یہاں ذکر فرمایا ہے ایک کیا ہے اونگ آہستہ آہستہ نیند آنے لگی صحابہ کرام کو جنگ کے میدان میں یہ ایک نعمت ہوئی اور دوسری نعمت ہے بارش ان دونوں نعمتوں کے نتیجے میں چار چیزیں حاصل ہو رہی ہیں نمبر ایک وضو اور غسل کا پانی مل گیا نمبر دو شیطانی وسوسے اور خیالات ختم ہو گئے نمبر تین دلوں کو مضبوطی نصیب ہوئی اور نمبر چار قدموں کو استقامت نصیب ہوئی ان ما کوم جب حکم بیجا تیرے رب نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو انی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جب اللہ تعالی نے یہ خبر بھیجی وہی اتاری فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں فرحبۃ اللہ آ تو تو فرشتوں تم لوگ یہ کام کرو کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کو ثابت قدم رکھو اب کیسے ثابت قدم رکھیں گے وہ تفصیل آگے آئے گی سول قیفی قلو بل ندین کفر اللہ کہتا ہے کہ تم تو یہ کام کرو اور میں یہ کام کرتا ہوں سؤل قیفی قلو بن لدین قر ابھی میں ڈالے دیتا ہوں کافروں کے دلوں میں خوف تمہاری تعداد کم ہے اسلحہ بھی کم ہے جگہ بھی مشکل ہے لیکن کافروں کے دلوں میں میں خوف ڈال دیتا ہوں اور تم لوگ مسلمانوں کو کیا کروں جمع کر رکھو فرشتوں کی الگ ذمہ داری ہے اور اللہ تعالی نے الگ ایک نعمت ان کو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خوف ڈال دے گا فب ربو فو کل آنا قدر بنان آناخ کہتے ہیں گردن کو اون گردن کو کہتے ہیں اور بہت ساری گردنوں کو آنا کہتے ہیں یہ سب کچھ انتظام ہو گیا اونگ بھی آ گئی آرام بھی مل گیا صحابہ کے کو بارش بھی ہو گئی پانی پینے کے لیے ہاتھ منہ دھونے کے لیے وضو کرنے کے لیے مل گیا دلوں کو بھی اطمینان حاصل ہو گیا فرشتوں کو بھی امر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی ایک کام لے لیا کہ کافروں کو میں ڈراؤں گا اب تمہارا کام کیا ہے فدر کل آنا تو تم لوگ مارو ان کی گردنوں کے اوپر لگاؤ ان کو ابھی ان کی گردنوں کو مارو گردنوں کے اوپر مارو ودر بومن کلّہ بنانا بنان کہتے ہیں انگلی کے پوروں کو یہ جو انگلی کے نشان ہوتے ہیں نا انگلی کے پوروں کو بنان کہتے ہیں عربی میں وہ دربھوم کل بنان اور کاٹو ان کی ہر ہر پور ان کی انگلیوں کی یہ جو پورے ہیں نا ان کو کاٹ کاٹ کر رکھ دو یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کاٹ کر رکھ دو لکھا بیان اللہ شاہ اور یہ سخت سزا ان کو اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے یہ امریکیوں کو اتنی سخت سزا کیوں دی گئی ہے ہاں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے دشمن ہے رسول اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے نیک بندوں کے دشمن ہیں اس لیے اللہ نے انہیں خار و زار کیا زلیل و خار کیا تباہ و برباد کیا اللہ تعالی اور بھی تباہ کرے ان کو اور ان کے دوستوں کو اور ان جیسے دوسروں کو سب کو اموشا وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللہ شدید الْعِقَابِ یہ تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا مکے کے کافروں اور مشرقین کے ساتھ جو مسلمانوں کے دشمن تھے اس زمانے میں اس کے بعد جو دشمن آئیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا قانون ہے یہ اومشاقت اللہ و رسول اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی فإن اللہ شدید القاب تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اللہ بہت سخت پکڑتا ہے اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کا نام ہے کرونا پوری دنیا میں اس وقت تک ہندوستان میں کرونا کی بیماری سے تین لاکھ افراد مر چکے ہیں اور امریکہ میں پچھلے سال تقریباً دو لاکھ کے قریب افراد مر گئے تھے اور الحمدللہ اس سال بھی مر رہے ہیں خبروں میں مسلمان جو ہمارے دوست ہیں یہ انٹرنیٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اکثر ہندوستان میں مر رہے ہیں الحمد یہ مسلمان نہیں ہیں مرنے والے جو لوگ ہیں اکثر یہ ہندو ہیں کافر ہیں اللہ کا شکر ہے کافر نجاست ہے نا گندگی ہے تو گندگی جتنی زیادہ اور جلدی صاف ہو جائے الحمد انہوں نے ہم پر ڈرونا کیا اللہ نے ان پر کرونا کیا ان کا ڈرون تو نظر آتا ہے کبھی کبھار مجاہدین اس کو مار بھی گراتے ہیں لیکن اللہ کا کرونا کسی کو نظر نہیں آتا ہے لیکن ہزاروں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور کافروں کو زیادہ سے زیادہ ختم فرمائے و رسول <سؤال> یہ جنگ بدر میں ان کو یہ سزا دینے کی ترتیب کیوں بنائی جا رہی ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے میں رقاب اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا دشمنی کرے گا اللہ کا عذاب بہت سخت اللہ بہت سخت پکڑے گا پاکستان کی حکومت نے مسلمانوں خصوصی طور پر مجاہدین انصار اور مہاجرین کو تکلیف پہنچانی شروع کی دو ہزار پانچ میں ایک دفعہ زلزلہ آیا دو ہزار دس میں پھر آیا اور پھر آیا اور مختلف قسم کی مصیبتوں میں گرفتار ہے وہ چینی جو عمارت اسلامیہ کے سقوط کے وقت یعنی بیس سال پہلے سترہ روپے انیس روپے بیس روپے کلو ملتی تھی آج وہ ایک سو بیس روپے میں بھی نہیں ملتی ہے یہ سب عذاب ہے اللہ کا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوں اور خیانتوں اور جنایتوں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیں کافروں کی غلامی اور کافروں کی اطاعت سے توبہ کریں ورنہ دنیا میں بھی اللہ عذاب دے گا اور آخرت میں بھی نہیں چھوڑے گا ذالکم فضوق یہ جو ہے اسے تو چکھ لو یہ جو ہے اس کا مزہ تو چکھ لو یہ جو کرونا وغیرہ ہے نا اور دنیا میں جو مصیبتیں ہیں اسے تو چکھتے رہو یہیں پر فدو یہ جو سامنے ہے اسے تو چک لو وہ ان کافری نازا اور یہ بات جان لو کہ کافروں کے لیے ہے عذاب دوزخ کا یعنی دنیا میں یہ جو سزا ہے اس کے ساتھ بات ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ آخرت میں بھی سزا دی جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے